کی بیان کرتی ہے اللہ کی آسمان و زمینوں میں اور کہتے ہیں وہی وہ اللہ ہی زبردست اور حکیم ہے اے ایمانداروں وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود کام کرتے ہی نہیں کابور مقتن اند اللہ بہت بڑا بھاری گناہ ہے اللہ کے نزدیک جو بات کرو صحیح نہ کرو نہ کرو کہو صحیح اور کرو نہیں یہ بڑی مصیبت ہے ان اللہ یحب زبان سے کہتے ہو کہ ہم لڑیں گے مگر جب لڑائی آتی ہے تو تم کھسر پسر شروع کر دیتے ہو ہاں جی کوئی سامان ہے کوئی تلوار شلوار ہے نبی پاک سے مانگے جا کے کوئی اونٹ دے کو گھوڑا دے یہ نہیں جب جہاد کے لیے تم نے زبان سے کہا ہے کہ ہم کریں گے ابو صرف زبانی دعوی خاص نہ کرو لاتا تم کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صف وہ ایک دیوار ہیں مرسوس سیشا پلائی دیوار ہے وہ ایک کال ابو میں ہی اس وقت کا اپنی قوم ہو اپنے کام کو اور میری جی. برادری پٹھی جمی ہوئی لما تو کیوں ایزا دیتے ہو ہم کو وکتال بنا تم اندر سے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں فلم جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے و اللہ اللہ یہ دل قوم اللہ نہیں کامیاب کرتا قوم فاسقوں کو جس وقت کا عیسائی اپنے مریم نے اوبن اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ کا تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے اور خوشخبری دینے والا ہوں نال ایسے رسول کے جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ہے احمد فلما جا اہم بالبینات پس جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلن کھلی دلیلیں تو وہ کہنے لگا ہاظا سحر مبین یہ قرآن تو نیرد یادو ہے کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھرتا ہے اللہ پر جھوٹ وہ ہوا یدھا الاسلام حالانکہ وہ بلائے جاتا ہے اسلام کی طرف واللہ ہلا یحد القوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا چوریدو علیتھو نور اللہ ارادہ کرتے ہیں یہ بے ایمان تاکہ جھٹلا دیں بجا دیں اللہ کی توحید کو اپنے منہ سے اللہ ارادہ کرتا ہے پورا کر کے رہے گا اپنے نور توحید کو اگرچہ کافر نبی پسند کرے وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کردے سارے دین پر اگرچہ مشرق قبول نہ بھی کریں اے ایمانداروں میں تمہیں ایک تجارت بتلاؤں جس میں بڑا فائدہ ہی فائدہ گاٹا کوئی نہیں ہے وہ ہے جہاد حال عدال کو ملا تجارت کیا خبر دوں میں تم کو اوپر ایسی تجارت کے جو تجارت تمہیں فائدہ بھی دے اور بچا لے تم کو عذاب سے اضافہ بلّا یہ تجارت کی تفسیر ہے بلّہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ جہاد کر رہے ہو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ یہ تجارت بہترین ہے تمہاری ہے اگر تمہیں حقیقت کا پتہ ہے یک ذنوبکم ایمان جو لیا رہے ہو تم تو معاف کر دے گا اللہ تمہارے گنا باغات بہشت میں داخل کرے گا مسا کے نہ تو یہ پتہ کوٹیاں ملیں گی بڑی پاک ستھریاں فی جنات جناتن ہمیشگی کے باغات میں خال الفوز العظیم وہ اوکھرا ایک اور چیز بھی ہے ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم پسند کرو گے اوکھرا تو ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم پسند کرو گے کیا نصر من اللہ کی امداد جو ہے نا اور فتح نزدیک آ گئی ہے و ابھی سے آپ مبارک دے دیں مومنین کو اے ایماندار ہو ہو جاؤ اللہ کے نصرت کرنے والے کما کالا عیسا مریم کافی اتسالیہ ہے جیسے عیسی نے کہا تھا کما کالا جیسے عیسی نے کہا تھا مریم نے ہماریوں کو من انساری کون میری اللہ تعالی کی توحید کے لحاظ سے مدد کرتا ہے میری تو اس ہماریوں نے کہا جناب نانو انسار اللہ ہم اللہ کی توحید کی ہیں ہے ف آمنتا بس مان گیا ایک ٹولہ بری اسرائیل سے وہ کفرتہ ایک ٹولہ جو ہے کافر ہو گیا مگر طاقت بڑھا دی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے عیسی علیہ السلام پر اوپر دشمنوں ان کے فس بہ ظاہرین وہ غالب ہو گیا